اب کوشش یہ ہے کہ جو نمبر اف ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی سب سیٹ جو ہے ان کو چنیں اور ان کو اسکیڈول کریں اور وہ اس طرح کہ جب ایک لیکچر ہو رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی لیکچر وہاں پہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ لیکچر ختم نہیں ہو جاتا یہ تھی وہ نان انٹرفیئرنس کی بات ہم نے یہ کرنا تھا یعنی کہ اس پرابلم کے حل کی خاطر یہ کرنا تھا کہ وہ جو لیکچرس ہیں, ہیں ان کو اس طرح اسکیجل کریں کہ آپس میں تو وہ اوور لیپ نہ ہو یعنی کہ دو لیکچرز آپس میں انٹرفیئر نہ کریں البتہ ہم میکسیمم نمبر آف لیکچرز جو ہیں ان کو چنیں یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لیکچرز جو ہیں وہ آپس میں کلیش کریں گے تو ان میں سے ہم ایک کو چن سکتے ہیں دوسرے کو پھر ہم آنر نہیں کریں گے البتہ جو بھی کریں اس سے جو نمبر آف لیکچر ہم چنیں وہ میکسیمم ہو اس کی خاطر میں نے جو تجویز پیش کی تھی کہ اس کی سولوشن ہم گریڈی اسٹریٹجی سے نکال سکتے ہیں لیکن معاملہ یہ پھر بنا کہ گریڈینس جو ہے وہ آخر کس بیسس پہ ہو وہاں پہ ایک تجویز یہ بنی کہ کیوں نہ ہم چھوٹے جو لیکچر ہیں جن کی ڈیوریشن بہت چھوٹی ہے ان کو پہلے اسکیجل کرتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز اگر ہم چنے تو وہ زیادہ ہوں گے اور جو بڑے لیکچرز ہیں وہ اگر ان کی باری آئے تو بعد میں آئے گی اسکیجل کے حساب سے یہ نہیں کہ جو چھوٹے لیکچرز صبح والے ہیں ان کو میں چنوں ایسی کوئی بات نہیں کہ صبح والے لیکچرز پہلے ہوں اور بعد والے لیکچرز بعد میں ہوں وہ سٹارٹ اور فنش ٹائم کے حساب سے تو ایسے ہوگا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بات نہیں کہ سارے جو لیکچرز ہیں وہ باری باری آپ کو پتا چلتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ کو ایک ای میل آئی کہ بھئی میرا لیکچر اسکیڈ کر دو اور آپ کے پاس جتنی ای میل آ چکی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں اور پھر ایک دم ایک اور ای میل آ جاتی ہے کہ میرا لیکچر بھی اسکیڈل کرو نہیں یہ سارے لیکچرز جو ہیں یہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں یہ پورا سیٹ آف انٹیویٹیز آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے ان میں سے چناؤ کرنا ہے تو اسٹریٹجی یہ جو تھی کہ ہم لمبے لمبے لیکچر جو ہیں وہ اسکیجول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک لیکچر جو ہے صبح سے شام تک اس نے اس کی ڈیوریشن جو ہے صبح سے شام تک ہے تو اگر اس کو اسکیجول کر دیا تو یقیناً وہ ایک ہی لیکچر پھر سارے دن میں ہوگا بقیہ سارے لیکچر جو ہیں وہ تو پھر اوور لیپ ہو جائیں گے لیکن یہ جو تجویز پھر تھی کہ چھوٹے چھوٹے لیکچر جو ہیں ان کو اسکیجول کرو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے سمپلی کہہ دیا تھا کہ یہ نان آپٹمل ہے سلوشن کے لحاظ سے تو آپ کو سولوشن مل جائے گی اور گریڈینے کے حساب سے یہ لگتا تو اچھا ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان کو لیکچر کرو پہلے یہ گریڈینےس اسٹریٹجی آپ کو سلوشن تو دے دے گی لیکن وہ آپٹمل نہیں ہوگی اس چیز کا میں پروف تو نہیں پریزنٹ کروں گا یہ آپ کتابوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں البتہ جو اسٹریٹجی کام کرتی ہے وہ میں پریزنٹ کروں گا اور اس کے بعد یہ پھر ہم شو کریں گے کہ یہ جو دوسری اسٹریٹجی ہے جو کہ گریڈی ہے یہ ہمیں آپٹیمل سیٹ آف ایکٹیویٹیز دے گی یعنی کہ لارجسٹ پاسبل ایکٹیویٹیز میں یہاں پہ یہ بھی ارض کرتا جاؤں کہ پرابلم جو ہے اس کو ذہن نشین کیجئے کہ ریسورس ایک ہے ایکٹیویٹیز این ہیں پہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس دو لیکچر ہالز ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں ایسی بات نہیں ایسی بھی پرابلمز ہوتی ہیں مطلب اگر آپ کیمپس کو دیکھیں یونیورسٹی یا کالج کو دیکھیں وہاں پہ کئی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں اور عموماً جو نمبر آف کلاس رومز ہیں وہ محدود ہی ہوتے ہیں مے بی دس ہیں بارہ ہیں یا جو بھی ہیں لیکن کورسز جو ہیں وہ بیس پچیس ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ جو پرابلم ہے کہ نمبر آف ریسورسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو چیزیں ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہیں اور ان کے لیے اب آپ نے میکسمم سیٹ نکالنا ہے ایسی ریسورس ایلوکیشن پرابلم جو ہے اس کے لیے گریڈی والی بات تو نہیں چلے گی اس کے لیے اور اسٹریٹجیز وہ بھی ایک آپٹمائزیشن پرابلم ہے لیکن اس کے لیے گریڈی والی جو بات ہے وہ نہیں چلے گی تو لحاظ رہے ریسورس ایک ہے اور ایکٹیویٹیز این ہیں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں وہ اسٹریٹجی greedy algorithm strategy جس کی بنا پہ ایک ریسورس جس کے ساتھ ہم ملٹیپل ایکٹیویٹیز ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے جو کہ آپٹیمل ہے اور پھر ہم اس کا پروف دیکھیں گے کہ وہ کیوں آپٹیمل ہے میں آپ کو پھر مثال بھی دکھاؤں گا کہ یہ اسکیڈولنگ ایکچولی کام کیسے کرتی ہے here is a simple greedy algorithm that works sort the activities by their finish times, select the activity that finishes first and schedule it, then among all activities that do not interfere with this first job, schedule the one that finishes first and so on. یہ تین steps ذرا نوٹ کر لیجئے اور یہ کہ یہ greedy strategy بھی ہے اور جیسے کہ ابھی ہم پروف کریں گے یہ ہے. یعنی کہ اس پرابلم کے لیے یہ آپ کو سولوشن دے گی اور وہ یوں سٹیپ وائز آپ ساری ایکٹیویٹیز لیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ایسا نہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز باری باری آ رہی ہیں نہیں یہ پورا سیٹ مکمل ہے اور آپ کے پاس آ گیا ہے آپ ان ایکٹیویٹیز کو ان کے فنش ٹائم کے مطابق سارٹ کریں یعنی کہ جو ایکٹیویٹی دن کے حساب سے جلدی ختم ہوتی ہے یا صبح کے وقت وہ شارٹنگ آرڈر میں پہلے آ جائے گی اور جو دوپہر کو اور شام کو ہیں یا رات کو ہیں وہ بعد میں آئیں گی اب آپ یہ کریں کہ اس شارٹیڈ سیٹ میں سے وہ ایکٹیویٹی چنیں جو کہ سب سے پہلے ختم ہوتی ہے یقیناً سب سے پہلے تو وہ جو سارٹنگ آرڈر میں پہلی ہے وہی آپ چنیں گے البتہ اس کو جب آپ نے چن لیا دین امنگ آل ایکٹیوٹیز دیٹ ڈو ناٹ انٹرفیئر ود دس فرسٹ جاب اسکیج دا ون دیٹ فنشز فرسٹ اینڈ سو آن یہاں سے اصل میں ہمارا وہ ایلگردم بھی بن گیا اور وہ گری بھی ہے اور وہ یو ہے کہ sorting کریں اس کے بعد سارٹڈ آرڈر میں جو سب سے پہلے ایکٹیویٹی ہے لازمی بات آپ اس کو چن لیں گے کیونکہ اس کا ہی فنش ٹائم جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا فرسٹ کریں وہ صبح نو بجے ختم ہو جاتی ہے اب جو بکیا این مائنس ون ہیں ان میں سے اس ایکٹیویٹی کو چنے جو کہ اس سے اوور لیپ نہیں کرتی یعنی کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو سورٹرڈ آرڈر میں ہے جو نو بجے سے پہلے شروع ہوگی وہ تو اس کے ساتھ اوور لیپ کر جائے گی تو آپ سورٹرڈ آڈر میں ڈھونڈتے جائیں انٹل آپ کو ایک ایکٹیویٹی ملتی ہے جس کا اسٹارٹ ٹائم جو ہے پہلی چوزن ایکٹیویٹی کے فنش ٹائم کے بعد میں ہے اور وہ اس وجہ سے یا لازمی ہے کہ جب یہ پہلی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کوئی اور ایکٹیویٹی اس کے ساتھ کلش نہیں کر سکتی اچھا جب آپ نے دوسری کو چنا تو اب تیسری کے چناؤ کے لیے آپ یہ کریں گے کہ جو دوسری کا فنش ٹائم ہے کوئی ایکٹیویٹی جو تیسری چنے وہ ایسی ہو جس کا سٹارٹ ٹائم جو ہے دوسری ایکٹیویٹی کے فنش ٹائم کے بعد ہو مے بی اس کے برابر ہو اور اس کی بھی وجہ سامنے آپ کے ہوگی کہ بھئی دوسری ایکٹیویٹی جب ہو رہی ہے تو کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی پہلی ایکٹیویٹی تو اس وقت ختم ہو چکی ہے یہ کاروائی اگر آپ کرتے جائیں تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایکٹیویٹیز آئے گا دیکھیے اوور لیپ ہونے کی بنا پہ کچھ ایکٹیویٹیز آپ ڈسکارڈ کر دیں گے ان کو آنر نہیں کر سکیں گے یہ کاروائی آپ چلاتے جائیں تو این ایکٹیویٹیز جو آپ کے پاس ساری ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ چن لی جائیں گی اور بکیا جو ہے آپ آڈر نہیں کر سکیں گے یہ جو گریڈی نیس ہے اس میں یہ بھی چیز سوچئے کہ گریڈی نیس ہے کیا وہ گریڈی نیس یہ فنش ٹائم کے مطابق ہے اب ہم ڈیوریشن کو بائد ہوئے نہیں دیکھ رہے ہم سمپلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ فنش ٹائم کے لحاظ سے یہ سارٹیڈ آرڈر کیا ہے اور پھر ایک ایکٹیویٹی کو چنا اور اس کے بعد دوسری کو چنا جس کا سٹارٹ ٹائم اس کے فنش ٹائم سے زیادہ ہے آئیے اسلبریدم کو سوڈو کی فارم میں دیکھ لیں بڑا سمپل سا ہے اور اس سے ہمیں اس کے ٹائمنگ انالیس کا بھی اندازہ یا اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کا بھی پتا چل جائے گا ڈاٹ ڈاٹ یہ وہ پروسیجر ہے جس کو ہم وہ ایکٹیویٹیز یا وہ ارے آف ایکٹیویٹیز دیتے ہیں ون تھرو این اور جب شروع میں مجھے یہ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں تو یہ سورٹ Start یا by یا by size ایسی کوئی بات نہیں یہ سمپلی مجھے وہ ایکٹیویٹیز ملی ہیں جن کا اور جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے یہ میں یہاں پہ شو اس طرح نہیں کر رہا کہ پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہر اے آئی کے ساتھ اس کا اسٹارٹ اور فنش ٹائم بھی مجھے مل رہا ہے خیر یہ وہ پروگرامگ ڈیٹیلس ہیں جو کہ فی الحال ہم یہاں ہیں کیونکہ البریدم میں یہ ساتھ سامنے بات جب آئے گی تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے اچھا اس میں جو سب سے پہلے کاروائی ہے وہ اب ہے کہ سارٹ کرو ان ایکٹیویٹیز کو بائی دیئر فنش ٹائمز یہاں پہ جو ایف ویلیوز ہیں ہر ایکٹیویٹی کی اس کے مطابق ہم سارٹ کریں گے اور یہاں میں کہتا چلوں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں بے شک جو بھی ہیں لیکن جو ان کے فنش ٹائمز ہیں یہ نمبرز ہیں آپ ان کو منٹس کے حساب میں اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں آورز کے حساب سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر ساری آورز کی ہے تو جہاں تک سارٹنگ کا تعلق ہے اس میں آپ چوائس آپ کے پاس ہے البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ n دم n جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سارٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جو ان میں سے سارٹیڈ آرڈر میں سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم اسکیڈل کریں گے کیونکہ فنش ٹائم کے حساب سے یہی سب سے پہلے فنش ہوتی ہے اور یقیناً اس سے پہلے کوئی اور نہیں ہو سکتی تو اب میں ایک نیا سیٹ کیپیٹل اے بناؤں گا جس کے اندر وہ ایکٹیویٹیز میں شامل کروں گا جو کہ میں اسکیجل کرتا جا رہا ہوں اور ایونچلی یہ جو سیٹ اے ہے اس میں جتنی ایکٹیویٹیز آئیں گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نان انٹرفیئرنگ ہوگی یعنی کہ کوئی اوور نہیں ہوگا سیٹ کے اندر میں نے اے سب ون جوکٹوٹی ہے اس کو ڈالا وہ sorted order میں first ہے ساتھ میں اب یہ ایک پرس جو ہے یا ایک ویریبل رکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے کامنٹ لکھی ہے کہ دس از دا موسٹ ریسنٹلی اسکیڈ ایکٹیویٹی بعد میں یہ پرو کی ویلو جو ہے نا یہ چینج ہوگی اب آیا یہ لوپ جو کہ سیکنڈ سے لے کے تک چلے گا اور یہاں پہ دیکھیے اب وہ condition آئی میں نے نیکسٹ کس ایکٹیویٹی کو چننا ہے اس اے آئی کو جس کا سٹارٹ ٹائم اے آئی ڈاٹ سٹارٹ نوٹیشن کا مطلب ہے کہ آئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا اسٹارٹ از گریٹر ایک ڈاٹ فنش اس کنڈیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو لاسٹ اسکیج ایکٹیویٹی تھی اور انیشلی وہ سب سے پہلی ہوگی لیکن بعد میں یہ چینج ہوگی جو لاسٹ ایکٹیویٹی ہم نے اس اے سیٹ میں ڈالی تھی جو آئوٹی ہے اگر اس کا ٹائم لاسٹ ایکٹیویٹی کے فنش ٹائم کے برابر یا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی ایکٹیویٹی سورٹڈ آرڈر میں ہمیں ملی ہے جو کہ لاسٹ اسکیج ایکٹیویٹی کے ساتھ اوور لیپ نہیں کرتی اس کو ہم چنتے ہیں A میں نے ایکٹیوٹی تو اس کو میں نے اب کو assign کر دیا اور جب میں loop میں واپس جاؤں گا آئی کی ویلو چینج ہوگی اور اب میں last schedule activity کے حساب سے کمپریزن کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ اپنے فنش ٹائم کے حساب سے شارٹیڈ ہیں اس الگردم کا ٹائم اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے شروع میں ایک سارٹنگ سٹیپ ہے اور اس کے بعد ایک سمپل سا فور لوپ ہے جس میں ایک کنڈیشن ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم وہ اے سیٹ ہے اس میں یونین کر رہے ہیں ایک لحاظ سے وہ یونین سیٹ یونین سمجھ لیں یا سمپلی کہیں کہ ہم ایک رے کے اندر وہ انڈس یاد کر رہے ہیں کہ وہ کون سی آئت ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم نے اسکیڈول کر دی البتہ انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے اب آپ سوچیں کہ اس الگوریتم میں ٹائم کیا لگ رہا ہے اصل میں اس میں وہ جو شارٹنگ سٹیپ ہے وہ ہی زیادہ ٹائم لے گا اور اگر ہم کوئی N لاگ N الگریدم استعمال کریں جو کہ ان جنرل سب سے بہتر ہی ہو سکتا ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کاؤنٹنگ شارٹ یا لینئر شارٹنگ ایلگردم استعمال کر لیں جس کی صورت میں یہ جو سٹیپ ہے شارٹنگ کا یہ اصل میں N لاگ N سے بھی کم ہو جائے گا لیکن اگر یہ فنش ٹائمس جو ہیں وہ بڑے نمبر ہیں یا کسی بنا پہ آپ لینیئر الگریدم نہیں استعمال کرتے تو زیادہ سے زیادہ n log n ہی ہوگا کیونکہ ایسے کئی الگردمس موجود ہیں خیر اب اس الگردم کو دوبارہ اس نگاہ سے دیکھیے کہ اس کے ٹائم یا ٹائمنگ کی بنا پہ کمپلیکسٹی کیا بنتی ہے وہ اب بڑی آسان بات ہے اور یہ میں نے آخر میں لکھی ہے دا ٹائم آف دس ایل گردم از ڈومپلیکسٹی کو دیکھ کے آپ کو اس چیز کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سورٹنگ جو ہے اس کو ٹائم درکار ہوگا اور اس کے بغیر یہ الگردم نہیں چلتا یعنی کہ وہ گریڈی ایلگردم سے اسکیڈنگ نہیں ہوگی اور یہ جو فور loop ہے ٹھیک ہے یہ بھی لینئر ٹائم ہے یہ آرڈر این میں چل جاتا ہے یہ فور loop لیکن اگر میں شارٹنگ جو ہے اس کو N لوگ N سے بھی بہتر ٹائم میں کر لوں تو اوور آل جو اس کا ٹائم ہے وہ ایکچولی N N کم ہو جائے گا لیکن اب یہ سوچئے کہ یہ جو آرڈر نوٹیشن ہے o, o, اس کا مطلب کیا تھا یاد رہے اس کا مطلب تھا اپر لیمٹ یہ ایک لحاظ سے آپ کو ورسٹ بہیویئر بتا رہا ہے کہ ورسٹ کیس میں اس ایلگردم کا ٹائم جو ہے وہ آرڈر N لاگ N ہوگا میں نے یہاں پہ سیٹا نہیں کہا میں نے سمپلی آرڈر کہا ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں شارٹنگ میں کوئی لینیئر استعمال کر لوں استعمال کروں تو یقیناً اس ایلگردم کا ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ n لوگ n سے کم ہو جائے گا اب یہ باتیں اس سٹیج پہ شاید آپ کو لگے کہ ہاں بھائی اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے شارٹنگ ہم کرتے رہتے ہیں وہ میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ میں دہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو اس آرڈر نوٹیشن کا بھی دوبارہ اس کی اہمیت کا احساس ہو کہ ہم سمپلی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ آرڈر اینڈ لاگ این الگریدم ہے بلکہ یہ کہ یہ اس کا ورسٹ بہیویئر ہے یہ اس کی اپر لیمٹ ہے یہ الگریدم کافی سمپل سا ہے یعنی کہ اس میں جو سٹیپس انوالوڈ ہیں وہ ایسے نہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سارٹنگ بڑی آسان ہے سارٹنگ اس کو ہم نے کافی تفصیل میں ڈسکس کیا ہے باقی رہا وہ لوب وہ بھی بڑا سمپل سا ہے آئیے میں اب آپ کو مثال کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ یہ الگردم جو ہے وہ کر کے رہا ہے اور یہ مثال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی سمپل سا الگریدم ہے لیکن فی الحال مثال ہم دیکھتے ہیں اس تصویر میں میں نے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک سیٹ اف ایکٹیویٹیز ہیں آرٹ اے ون اے ٹو سے لے کے اے ایٹ ان کو میں نے دکھایا ہے لیکن ایک خاص طریقے سے ہر ریکٹ جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کی ڈوریشن شو کر رہا ہے اور یہ اس کا سٹارٹ ٹائم ہے اور یہ اس کا فنش ٹائم ہے اور اگر آپ ان ساری آرٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو ایک میں نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف ان کی ڈیوریشن کو ریکٹینگل کے سائز سے شو کیا ہے یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ سب سے لمبی ہے اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ذرا چھوٹی ہیں اور اس کے درمیان میں پھر یہ ایک ایک ایکٹیویٹی اور یہ والی جو ہے یہ ذرا قدرے بڑی ہے البتہ جو میں نے ایکسٹرا کاروائی کی ہے کہ دیکھیے میں نے ان کو ان کے فنش ٹائمز کے مطابق سوٹ کر دیا ہے اس بنا پہ یہ سٹیر کیس افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اے ون جو ہے یہاں پہ ہے اور اے ایٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے جہاں تک یہ ایز کا تعلق ہے یہ چوائس جو ہے سمپلی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہے یہاں پہ آپ ان کے لیکچرز کا نام بھی رکھ سکتے ہیں یا اس سپیکر کا نام بے شک لکھتے ہیں ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ ان ایکٹیویٹیز کا نام کیا ہے سمپلی یہ کہ ہر ایکٹیویٹی کا سٹارٹ اور فنش ٹائم ہے اور ان کو میں نے ان کے فنش ٹائم کے مطابق سارٹ کر کے پھر ان کو میں نے دے دیئے کہ اس کو میں A1 اب کہوں گا اس کو میں A2 گا, کو A3 اور اس طرح یہ A8 ہوگی نام ان کے بے شک پہلے کچھ اور تھے ترتیب کی بنا پہ سارٹڈ آرڈر میں ان کے اب نام ہے A1, A2, A3 سے لے کے A8. اب ہم اپنا ایلگردم چلاتے ہیں جب یہ سارٹنگ مکمل ہوئی تو اس میں جو وہ لوپ ہے چلے گا اور اس میں سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ایڈ ہوتی ہے وہ یہ پہلی ہے کیونکہ یہی سورٹڈ آڈر میں سب سے پہلے آئی اب جب میں آگے چلتا ہوں تو دیکھیے یہ دو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں اب سلیکٹ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ دیکھیے جب تک یہ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہو جاتی ان کو میں شروع نہیں کر سکتا بلکہ یہ شروع ہو نہیں سکتی کیونکہ ان دونوں ایکٹیویٹیز کے ٹائم جو ہے وہ A1 سے A1 کے ختم ہونے سے پہلے ہیں یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر A1 شروع ہو گئی اور درمیان میں A2 شروع ہوئی تو اس کا تو کلش ہو جائے گا اور بلکہ یہاں سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ A1 کو تو آپ نے اسکیجل کر دیا لیکن A3 کو اگر شروع کر دیا شروع ہونے کے لحاظ سے وہ اصل میں زیادہ پہلے شروع ہوتی ہے تو یہ تو اوور لیپ ہو جائے گی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ایلکدم ہوتا وہ ان تینوں میں سے اس کو بھی چن سکتا تھا می بی کیونکہ اس کی ڈیوریشن زیادہ ہے لیکن ہم جو چیز کر رہے ہیں جو گریڈی نیس ہے وہ اب اس کے سائز کی بنا پہ نہیں نہ ہی ان کے ٹائم بنا پہ ہے بلکہ ایکٹیویٹیز کے فنش ٹائم کے مطابق ہے تو پھر کیا ہوا اے ون کو چنا اے ٹو اور اے تھری چونکہ اوور لیپ ان سے ہو جاتی ہیں ان دونوں کو میں نہیں چنوں گا اس کے ان کا میں نے رنگ تبدیل کر کے گرے دکھایا ہے اب جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ اے سے اے ایٹ اب چونکہ میں لوپ سیکوینشلی چلا رہا ہوں تو جب میں اے پہ پہنچوں گا تو دیکھیے کہ اے فور کا اسٹارٹ ٹائم جو ہے وہ اے کے فنش ٹائم سے زیادہ ہے تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب اے فور جو ہے اس کو میں اپنے چنی جو جو ہوئی ایکٹیویٹیز میں اے کے بعد اس کو میں اب شامل کر سکتا ہوں اب چونکہ یہ شامل ہو گئی ہے تو اس سے جو اوور لیپ ہوگی وہ اب میں پیچھے نہیں دیکھوں گا میں صرف آگے کی جانب دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تو پہلے ہی کینسل آؤٹ ہو چکی ہیں اے فور کو جب میں نے چنا تو اس کی بنا پہ اے فائیو اور اے سکس جو ہیں یہ دونوں اب نہیں چن سکتے کیونکہ ان کے سٹارٹ ٹائم جو ہیں وہ اے فور کے فنش ٹائم سے پہلے ہیں یہ دو جب نہیں چن سکتا تو اب بقیہ کو دیکھ لیجئے اور اس میں یقیناً اب یہ چنتا ہوں اے سیون کیونکہ اے سیون کا ٹائم اے فور سے یعنی کہ اس کے فنش ٹائم سے زیادہ ہے یا بعد میں ہے تو اب میں اس کو چنتا ہوں اور یہ آخر میں اب فائنل صورت حال نظر آئی جس میں جو فائنل سیٹ بنا اور ایک لحاظ سے اپٹیمل سیٹ وہ ہے اے ون اے فور اور اے سیون اور بقیہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ ان آٹھ میں یہ جو بقیہ پانچ ہیں ان کو میں نہیں چن سکتا جو گرینیس ہے اس کو بھی اب دوبارہ ذہن میں لائیے کہ ہم نے وہ شارٹنگ کر کے فنش ٹائم کے حساب سے یہ چناؤ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ فائنل سیٹ آ گیا میرا خیال ہے اس مثال سے یہ الگریدم بالکل واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ انتہائی سمپل ایلگریدم ہے اس میں کوئی اتنی مشکل کاروائی نہیں ہو رہی ہم نے سارٹ کیا ان ایکٹیویٹیز کو اور اس کے بعد ایک سمپل لوپ کے ذریعے اف سٹیٹمنٹ کو استعمال کر کے ہم نے وہ فائنل سیٹ چن لیا یہ الگریدم ہے تو سمپل البتہ دو سوال جو ہیں وہ ہم ان کا جواب حاصل کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ کوئی یہ کرے کہ یہ الگریدم ٹھیک ہے اور استعمال کرنے کے لائق ہے پہلا سوال ہے کہ کیا یہ ایلگردم کریکٹ ہے یعنی کہ اس سے جو ایکٹیویٹی اسکیڈ ہوں گی وہ صحیح اسکیڈول ہو رہی ہیں اور اس میں کریکٹنس کی بات یہ آتی ہے کہ وہ کوئی اوور لیپ نہیں ہو رہی اور دوسری بات کہ وہ آپٹمل سیٹ ہمیں دیتا ہے اور اصل میں یہ آپٹیمل سیٹ جو ہے اس کی ہمیں زیادہ خواہش ہے کیونکہ ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا کہ ایکٹیویٹیڈ کرنے کو تو ہم کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں البتہ اگر یہ اسٹریٹجی یہ گریڈی اسٹریٹجی ہم استعمال کریں تو جو فائنل سیٹ آف ایکٹیویٹیز بنے گا اس میں نمبر آف ایکٹیویٹیز میکسیمم ہوگا اور یہی ہم چاہتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی ارض کرتا جاؤں کہ یہ جو کرائٹیریا ہے کرائٹیرئن نمبر آف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ میکسیمائز کرو اس کی بنا پہ ہم یہ گریڈی آرڈم استعمال کر رہے ہیں اگر کرائٹیریا چینج ہو جائے کہ ان لیکچر کو اسکیج کرو جو کہ سب سے بڑے ہیں تو پھر گریڈنیس اس طرح نہیں چلے گی پھر ہمیں کوئی اور ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ پرابلم کی جو اوریجنل اسٹیٹمنٹ تھی اس کو یاد رکھیے کہ ہم نمبر آف ایکٹیویٹیز کو میکسیمائز کر رہے ہیں اور اگر یہ پرابلم ہے تو پھر گریڈی ایلگر جو ہے ہمیں میکسیمم نمبر دے گا اب یہ چیز جو ہے اس کو ہم پروف کرتے ہیں کہ یقیناً سے ہمیں میکسیمم نمبر آف ایکٹیویٹیز جو ملے گی اسکیڈنگ کے لحاظ سے اس سنگل ریسورس کے لیے اس کے لیے اب ہم دوبارہ انڈکشن کا سہارا لیں گے اور یہ شو کریں گے کہ گریڈی ایلگریدم ہمیں واقعی آپٹیم سولوشن دیتی ہے The correctness of greedy activity selection. Our proof, proof of correctness is based on showing that the first choice made by the algorithm is the best possible. And then using induction to show that the algorithm is globally optimal. Achha, okay, now there are two things here. One thing we showed is that یہ جو ایڈم ہے جس میں ہم نے جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو سارٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں سے سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو ملی اس کو ہم نے چنا یہ ہی صحیح طریقہ ہے اور اٹ از دا بیسٹ possible چوائس اور پھر دوسری یہ بات کہ انڈکشن کے ذریعے ہم یہ شو کریں گے کہ اس کی بنا پہ یہ سارا ایلگردم ایکچولی ہمیں گلوبلی آپٹیمل سولوشن دے گا یہ گلوبل آپٹیم والی بات بھی ذرا دوبارہ اس پہ غور کیجئے کہ ایونچلی ہمیں پوری پرابلم کا آپٹیمل حل چاہیے ڈائنامک پروگرامنگ میں یہ تھا کہ ہم آل پاسبل solutions دیکھتے تھے اور ان میں سے جو ہمیں سب سے اچھی لگتی تھی اس کو چن لیتے تھے اور وہ پھر ہم سب پرابلمز میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو سب پرابلم کے حساب سے آپٹیملی سالو کر کے ان کو جوڑ کے پھر ہم ایک فائنل سولوشن بناتے تھے گریڈی نےس میں یہ بات ہے ان جنرل کہ آپ گلوبل آؤٹ نہیں رکھتے یعنی کہ آپ ہر وقت گلوبل جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو آپ ڈسیزن لے رہے ہیں اس کا گلوبل امپیکٹ کیا ہے اس کو نہیں آپ دیکھتے آپ جو فوری طور پہ صورت حال ہے اس میں جو آپٹیبل چیز لگتی ہے آپ صرف اس کا سوچتے ہیں یہ یعنی نہیں سوچتے کہ اس ڈسیزن اس جو اسٹیج کے اوپر جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے ٹھیک ہے لوکلی تو آپٹیبل ہے بعد میں شاید یہ ثابت ہو کہ یہ آپٹمل نہیں تھا آپ اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ سارٹنگ تو ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد بالکل جو پہلی ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم چن لیتے ہیں بغیر کسی سوال پوچھے جو بھی پہلے آئی اس کو ہم نے چن لیا اور اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ ہم نے سارٹنگ کر کے جو پہلی ایکٹیویٹی چنی اس کی بنا پہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا یعنی کہ نمبر آف ایکٹیویٹیز جو فائنل بنیں گی وہ کم ہوگی زیادہ ہوگی کیا ہوگی اس سے ہمیں لحاظ نہیں البتہ جو انڈکشن سے ہم اب چیز شو کریں گے کہ اگر اس کیس میں اس پرابلم کے کیس میں آپ ہر سٹیج پہ ایک لوکل اوپٹم ڈیسیزن لیتے رہیں تو جو گلوبل ڈیسیزن فائنلی یا جو گلوبل سولوشن بنے گی یا سولوشن ٹو دا گلوبل پرابلم بنے گی وہ آپٹمل نکلے گی یہ گریڈی نیس کی جو بات ہے یہ اس میں اس کی خاص کیریکٹرسٹک ہے اور اسی بنا پہ یہ ایلگردم جو ہے یہ ٹائم کے حوالے سے بھی بہت کام ٹائم لیتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ جو ایکٹیویٹی سلیکشن ایلگریدم ہے اس میں سمپلی وہ لوپ ہے اس سے پہلے جو ہفمن کوڈنگ والا الگوریتم تھا وہ بھی بڑا سمپل تھا اس میں بھی کوئی خاص کاروائی نہیں تھی اس میں سمپلی آپ نے پرائرٹی کیو بنائی تھی اور اس میں سے آئٹمس کو بس نکال رہے تھے اور یاد رہے کہ اس میں جب ہم ایک نیا نوڈ جب دو نوٹس کو جوڑ کے واپس ڈالتے تھے تو اس میں سمپلی ہیپی فائی کال ہوتا ہے اگر ہم پرائرٹی کیو جو ہے ہیپ کی مدد سے بنا رہے ہیں اور یاد ہے ہیپائی آپریشن لاگ آپریشن ہے اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ بھی بڑا سمپل تھا کوائن چینج کے پرابلم میں بھی اگر ڈینامینیشن صحیح ہیں تو وہ بھی ایک سمپل سا فارڈ لوپ تھا تو گریڈی ایلگریدمس کی یہ بڑی اٹریکشن ہے کہ یہ بڑے سمپل ہوتے ہیں اور ٹائم کے لحاظ سے بہت کام ٹائم لیتے ہیں تو اگر ممکن ہو اور پرابلم ایسی ہے جس پہ گریڈی ایلگریدم چل سکتا ہے تو ضرور استعمال کریں کیونکہ اس سے سولوشن بڑی جلدی آئے گی اور آپٹیمل آئے گی یہ بھی نہیں کہ صرف سولوشن آ جائے گی بڑی جلدی نہیں جلدی اور آپٹیمل بھی لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی کو کنونس کرنا کہ سولوشن جلد آئے گی اور آپٹمل آئے گی یہ چیز اب آپ کو پروف کرنی پڑے گی اور یہی پروف اب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارا ایلگردم ہے یا یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے فار ایکٹیویٹی سلیکشن اس کے لیے اب ہم یہ پروف آگے بڑھاتے ہیں اور وہ ایسے The proof structure is noteworthy because many greedy correctness proofs are based on this idea. یہ جو induction والا idea ہے اور وہ ایسے ہے کہ show that any other solution can be converted into the greedy solution without increasing the cost. اب یہاں پہ میں proof تو فیلال نہیں دکھایا البتہ اس proof کی پرٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے جو اس کے پیچھے ایک ذہنیت سی ہے اس پروف کی وہ کیا ہے اور وہ نوٹ وردی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کے لیے کوئی سولوشن بنائیں اور گریڈی سولوشن جو ہے وہ بھی آپ کے شاید سامنے ہوگی تو ایسا کریں کہ جو سولوشن نان گریڈی اسٹریٹجی سے بنی ہے اس کو لیں اور اس کو آپ اگر کنورٹ کریں گریڈی میں تو جو کاسٹ بنے گی جو بھی کاسٹ کا معیار ہے وہ اصل میں زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اکثر کیسز میں کم ہو جائے گا یہ ہم نے یہ جو ابھی ہفمن کوڈنگ کا پروف تھا اس میں یہی کیا تھا یاد ہے میں نے ایک ٹری بنایا تھا جس میں ایکس اور وائی جن کی پرابیبلٹیز بہت کم تھیں یا سب سے کم تھیں ان کو اس ٹری میں میں نے باٹم موسٹ لیول پہ نہیں رکھا تھا البتہ اس کے بعد پہ میں نے یہ شو کیا تھا کہ ایسا اگر نہیں ہے تو آپ یہ کرو کہ دو اور نوڈز لو دو اور لیف نوڈز لو یاد ہے وہ بی اور سی اور ایکس اور وائی کو جو ہے وہ نیچے موو کرو اور بی اور سی جو باٹم موسٹ لیول پہ ہیں ان کو اوپر لے جاؤ لیکن یہ بھی لحاظ کہ ایکس اور وائی کی پروبلٹی سب سے کم ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایکس اور وائی کو نیچے لاتے ہیں اور بی اور سی کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو یاد ہے وہ جو بیسٹ نکلی تھی بی پرائم اصل میں وہ بی سے کم ہو گئی تھی اور یہ کاروائی اگر ہم بار بار کریں یا ہر سٹیج پہ کریں تو یقیناً یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجی کہ مینیمم پرابلم والے نوٹس کو پہلے آ, ان کو ٹری میں لگاؤ تو جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے وہ منیمم ہوگی امنسٹ آل ادر پوسبل ٹریز جس میں وہ ایکس اور وائی جو ہیں وہ باٹم لیئر پہ نہیں ہیں یہ پروف اسٹریٹجی ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کوئی سولوشن بنائیں اس پرابلم کی جس سے ایک سولوشن بنتی ہے غلط نہیں صحیح سولوشن بنتی ہے لیکن آپٹیمل نہیں اور ہم یہ کریں گے کہ اس سولوشن کو ٹرانسفارم کر دیں گے یوزنگ سمپل اسٹیپس یا time steps into a solution جو کہ یہ گریڈی سولوشن یا گریڈی اسٹریٹجی ہمیں دیتی ہے. میں ہم نے کیا یہاں پہ بھی ہم یہی کریں گے کہ ایکٹیویٹی سلیکشن جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی کو سارٹ کرو فنش ٹائم کے مطابق اور ان میں سے جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی بنتی ہے اس کو سب سے پہلے چنو یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ سارٹنگ کے بعد میں نے یہ نہیں کیا سب سے آخری والی کو چن لیا یا درمیان والی کو چن لیا نہیں سورٹڈ آرڈر میں جو سب سے پہلے ایکٹیوٹی جو بھی بنتی ہے اس کو میں نے چنا اور اس کے بعد پھر میں نے اگلی جو چنی وہ وہ تھی جس کا سٹارٹ ٹائم جو ہے اس چنی ہوئی ایکٹیوٹی سے زیادہ تھا تو پروف ہم اس طرح کریں گے کہ آپ بھی یہ ایکٹیوٹیز لو بے شک ان کو سورٹ نہ کرو کسی اور طریقے سے ان کو ارینج کرو لیکن آپ کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو میں گریڈی ارینجمنٹ میں چینج کرتا ہوں اور اگر میں چینج کروں گا تو جو کاسٹ ہے یا معیار ہے جو آپٹمیلٹی کا وہ اصل میں بہتر ہو جائے گا کاسٹ کم ہو جائے گی یا نمبر اف ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی یا یہ کہ ایکچولی کاسٹ نہیں بڑھے گی اور میں ری ارینج کر لوں گا دوسری یہ بات کہ اگر کاسٹ نہیں بڑھ رہی نہ زیادہ ہو رہی ہے سے نہ کم ہو رہی ہے لیکن یہ کہ تقریباً اتنی رہتی ہے تو کیوں نہ میں وہ ایلگردم استعمال کروں جو کہ سمپل ہے دیکھیے ایک لحاظ سے یہ بھی کاسٹ ہے آپ اگر اس الگردم اپنے طور پہ کوئی بنائیں جو کہ آرڈر N لوگ N سے بھی ذرا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور میں گریڈی الگ بناتا ہوں جو کہ وہی سولوشن دیتا ہے جو آپ ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ N لوگ N سے بھی زیادہ جلدی دے دیتا ہے تو کیوں نہ میں ایسا الگردم استعمال کروں تو کاسٹ ایک تو آپٹیملٹی کی ہے اور ایک لحاظ سے کاسٹ اس کی کے حساب سے بھی ہے اور اگر دو الگردمس کی سولوشن ایک ہی جیسی ہے تو آپ وہ چنیں گے جو کہ ٹائم کے حساب سے کم لیتا ہے خیر یہ, وہ, یہ وہ باتیں ہیں جن کو اب آپ نے سامنے رکھنا ہے کسی کو کنوینس کرنے کے لیے کہ ایک الگ کو دوسرے الگردم پہ ترجیح کیوں دو خیر آئیے اب اس پروف کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ پھر شو کریں گے کہ فائنلی یہ جو اسٹریٹجی تھی گریڈی ایلو کی یہ واقعی ہمیں اپٹیمل سولوشن دے گی اور کاسٹ بھی نہیں بڑھے گی کلیم لیٹ S A1, A2, A N اے N ایٹیوٹیز سورڈیڈ بائی انکریزنگ فینش ٹائم دیر آر ٹو بی اسکیڈ ٹو یوز سم ریسورس Then, there is an optimal schedule in which activity A1 is scheduled first اب یہاں پہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ سورٹڈ آڈر ہے یہ میں نے مثال جو آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ لیکچر جو ہیں ان کو ان کے جو lecture ڈیلیور کرنے والا ہے اس کے نام سے رکھ لیں یا میب اس کے ٹائٹل سے رکھ لیں جو بھی ہے البتہ جب آپ ان ایکٹیویٹیز کو شارٹ کر لیں تو اس کے بعد ان کو نام دیں اے ون اے ٹو سے لے کے -N. اس ترتیب میں اے ون جو ہے وہ فنش ٹائم کے حساب سے سب سے پہلے ہے پھر اے ٹو ہے اور فائنلی اے این ہے تو اب یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے جس میں اس شورٹ سیٹ میں سے آپ اے ون کو چنتے ہیں جو کہ فنش ٹائم کے حساب سے سب سے پہلے ہے تو کلیم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ اے ون کو چنیں تو جو فائنل آنسر آئے گا بقیہ جو اے ٹو سے لے کے اے میں سے بھی آپ سلیکشن کریں گے اسی طرح ہی تو فائنل آنسر جو آئے گا اس میں نمبر اف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میکسیمم ہوں ہوگی تو آئیے دیکھیے یہ کیسے ہوگا دا پروف لیٹ اے بی اینڈ اپٹیمل اسکیڈول اب یہاں پہ میں سیوم کر رہا ہوں کہ اے اسکیڈ بن چکا ہے یعنی کہ میں نے ساری ایکٹیویٹیز جو n ایکٹیویٹیز ان میں سے چن کے میں نے اسکیڈول بنایا جو ایکٹیویٹیز اے میں میں نے شامل کی وہ نان انٹرفیئرنگ ہے یعنی کہ آپس میں اوور نہیں کرتی اور اے جو ہے میں کلیم کرتا ہوں کہ وہ آپٹیمل ہے اب اس آپٹیمل سیٹ میں لیٹ ایکس بیٹیوٹی ان وتھ دا اسمالسٹ فنش ٹائم اب یاد رہے کہ اے میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہی ہیں جن کو ہم اسکیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً ان کے فنش ٹائمز ہیں اب ان ایکٹیویٹیز میں سے میں اس ایکٹیویٹی کو ڈھونڈتا ہوں میری ٹوٹل این میں سے نہیں یہ اے جو سیٹ ہے جس میں این سے کم ہو سکتی ہیں ان میں سے میں ایک ایکٹیویٹی ڈھونڈتا ہوں جس کو میں ایکس کہتا ہوں جس کا اسمالسٹ فنش ٹائم ہے اب میرا کلیم یہ تھا کہ اگر یہ optimal schedule ہے اور اس میں جو پہلی activity ہے وہ A1 ہے تو یہ یقیناً optimal ہے تو یہ بات میں نے اس طرح کہی ہے کہ جب آپ نے اس میں سے X کو نکالا اور اگر X جو ہے وہ A1 نکلا یعنی کہ جو ہم نے sorting کی تھی پوری activities کی اس میں یاد ہے A1 ہی سب سے پہلے ہے تو پھر میرا تو claim proof ہو گیا and I'm done otherwise وی فارم اے نیو اسکیجول اے میں کروں گا یہ کہ اگر جو میں نے ایکس ڈھونڈا اس اے سیٹ میں سے اور اس کا جو فنش ٹائم ہے وہ ایکس جو فنش ٹائم وہ اے ون کے ٹائم سے زیادہ ہے تو میں ایکس کو نکال کے اے ون کو ڈال دیتا ہوں اور اس سے میرا اے پرائم سیٹ بن گیا یہ سمپل میں نے ریپلیسمنٹ کی اب دیکھیے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے یہ تصویر خاکا پھر میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں یہ جو سیٹ اے ہے اس کے تین ممبرس میں نے لیفٹ سائڈ پہ دکھائے ہیں یہ سب سے ٹاپ پہ ایکس ہے اس کے بعد اے ٹو اور اے تھری چونکہ نہیں شامل ہو سکتے کیونکہ ان کا ایکس کے ساتھ کلیش ہو گیا پھر اے فور کو میں نے سلیکٹ کیا ہے پھر اے فائیو اور اے سکس نہیں سلیکٹ ہو سکتے اے سیون کو کیا اور فائنلی جو وہ ہو یہ جو تین ممبرز ہیں اے کے ایکس اے فور اور اے سیون اب ان کو لیجئے اب اگر ان میں جو سب سے چھوٹا ہے فنش ٹائم کے حساب سے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ جو ایکس میں نے دکھایا ہے وہ ہے اور وہ اگر اے ون نکلا تو دیکھیے یہ وہی سولوشن آئی جو میں گریڈی سے بنا رہا ہوں اور یہ میری آپٹیمل سولوشن ہو گئی اب اگر یہ ایکس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اور یہ میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ ہم ایکس کو اے میں سے نکال دیتے ہیں اور اس میں اے ون کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کی بنا پہ ایک نیا سیٹ اے پرائم بناتے ہیں اینڈ دا کلیم از جیسے کہ میں نے لکھا ہے ممبر اور پھر یونین میں نے کر دیا ہے اس کو a1 کے ساتھ یعنی کہ ایکس کو نکالا اور a1 کو ڈال دیا اور دا claim از کہ اے پرائم جو ہے از اے فیزبل has دز نو انٹرفیئرنگ ایکٹیویٹیز اور اس کی وجہ یہ ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے this is a minus x cannot have any other activity that starts before x finishes since otherwise those activities will interfere with x اب دیکھیں یہاں پہ میں نے سمپلی یہ آرگیومنٹ استعمال کی ہے کہ اے جو تھا اس میں ایکس سب سے پہلے فنش ہوتا ہے اور اگر اس میں سے میں ایکس کو نکال کے اے ڈال دوں تو میں ایک نیا سیٹ جو بناتا ہوں اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس جو ہے یا اے مائنس ایکس جو سیٹ ہے اس میں بقیہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ تب تک نہیں سٹارٹ ہو سکتی جب تک کہ ایکس فنش نہیں ہوتا اب چونکہ اے جو ہے اس کا فنش ٹائم ایکس سے بھی پہلے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے جو ہے اگر اس کو میں ایکس کی جگہ لے کے آؤں تو وہ یقیناً اے کے بقیہ ممبرز کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرے گا اور یہ میں نے اب تصویری خاکے سے اس طرح دکھایا ہے کہ فرس کریں ایکٹیویٹیز جو تھیں اس میں سے جو لیفٹ سائڈ پہ میں نے دکھائی ہیں آپ نے یہ چنی x میں نے دکھائی ہے لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایکس اے ون تھی اے ٹو تھی یا کیا تھی ایکس کو میں نے چنا اس کی بنا پہ میں a3 کو نہیں چن سکتا a4 کو میں چن سکتا ہوں کیونکہ وہ x سے لیپ نہیں کرتی اگر میں a4 کو چن لوں میں a5 کو بھی چن سکتا تھا لیکن میں نے a4 کو چنا اس کی بنا پہ a5 اور a6 اب نہیں میں چن سکتا اور a7 کو چن سکتا ہوں اور فائنلی میں نہیں چن سکتا اب اگر آپ مجھے یہ سیٹ دیں یہ اب وہ a ہے جس میں ایکس ہے اے فور ہے اور اے سیون ہے میں یہ کرتا ہوں کہ چیک کرتا ہوں کہ آپ کے سیٹ میں یہ اے سیٹ میں فنش ٹائم کے حساب سے سب سے پہلے کون فنش ہوتا ہے وہ ہے یہ ایکس البتہ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس ایکس کو چنا ہے جو کہ میں جب فنش ٹائمز کا کمپیرزن کرتا ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اے ون نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکس جو ہے اصل میں اے ٹو ہے میں نے اس کو چن لیا تھا یا کسی نے اس کو چن لیا تھا اگر یہ ہوا تو میں یقیناً یہ بات کہ اگر ایکس کو میں ریپلیس کرتا ہوں A1 سے تو اے کے جو بکیا ممبرس تھے A4 اور A7 وہ A1 سے نہیں انٹرفیئر ہوں گے کیونکہ اگر وہ ایکس سے نہیں ہو رہے تو لازمن وہ اے سے نہیں ہوں گے کیونکہ اے کا جو فنش ٹائم ہے وہ ایکس سے بھی کم ہے اب سنس اے ون از بائی ڈیفن فٹ ایکٹیویٹیش یہ میں نے آپ کو دکھا دیا دس اے ون کی ناٹ انٹرفیئر ودی آف دا ایکٹیویٹیز اے مائنس ایکس یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی دس prime is a feasible schedule یہ بھی اب ظاہر ہے کیونکہ فیزیبلٹی کا مطلب ہے کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں وہ نہیں ہے اے پرائم اس لحاظ سے فیزبل ہے اینڈ clearly A and A' contain the same number of activities implying that A' اے پرائم از آلسو آپٹیبل اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا ہے میں کچھ members تھے activities پرائ میں نے بنایا اے میں سے ایکس کو نکال کے اور اے کو ڈال کے جس سے نمبر آف ایکٹیویٹیز بھی سیم ہے جس کا مطلب ہے کہ اے پرائم از also آپٹیبل یہ باتیں سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی بڑی گول سی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک بات میں نے کہی اور اس کے اندر سے میں نے کچھ ایک نئی بات نکال لی اور پھر کہا کہ یہ دونوں باتیں برابر ہیں یہ ہو کیا رہا ہے لیکن دیکھیے کاروائی ہم نے کی کیا کلیم یہ تھا کہ یہ جو اے سیٹ ہے جس میں اے ون جو ہے وہ پہلی ایکٹیویٹی نہیں ہے فرض کریں وہ آپٹیمل ہے یہ کلیم کیا میں نے یہ کیا کہ آپ نے جو سیٹ بنایا اے اس میں سے فنش ٹائم کے حساب سے میں نے جو سب سے پہلے فنش ہوتی ہے ایکٹیویٹی اس کو میں نے ایکس کہا اور اس کو میں نے نکال دیا اس سیٹ میں سے اب کیا ہوا نمبر آف ایکٹیویٹیز جو اسکیڈ ہوئی ہیں A میں وہ اب ایک کم ہو گئی البتہ پھر میں نے یہ کیا کہ ایکس کو نکال کے میں نے اے ون کو ڈال دیا اب نمبر آف ایکٹیویٹیز جو پھر واپس ہو گئی لیکن میرا سیٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایکس کو نکال کے اے ون ڈالنے سے انٹرفیرنس نہیں ہوتی کیونکہ اے ون جو ہے وہ تو ایکس سے پہلے فنش ہو جاتا ہے اور یقینا جو اے میں آپ کے بقیہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ اے ون نہیں کلش ہو سکتا اب نمبر کے حساب سے دونوں برابر ہو گئے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ اے جو ہے وہ آپٹیمل ہے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے ہی سیٹ کو لے کے اس میں سے ایکس کو نکال کے اے ون ڈالتا ہوں تو نمبر کے حساب سے میں بھی آپٹیمل ہو گیا کیونکہ دونوں میں نمبر نمبر اف تو ایک ہی ہیں البتہ میرے سیٹ کی کیا خاصیت ہے میرے سیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اے ون جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور یہ کاروائی جو ہے یہ گریڈی ایلگر کر رہا ہے کہ وہ جس ایلیمنٹ کو چنتا ہے سب سے پہلے وہ اے ون ہی ہوتا ہے تو یہ وہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ پروف جو ہے ان گریڈی الگ کا اکثر کیسز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سولوشن لے کے آؤ جو کہ کسی طریقے سے نان گریڈی یا کوئی اور اسٹریٹجی سے آپ نے بنائی ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اور مے بی آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپٹیبل بھی ہے میں یہ کرتا ہوں یا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سولوشن کو کسی طرح ٹرانسفارم کر دیتے ہیں انٹو دا solution جو کہ ہمیں گریڈی الگ دیتا ہے اور پھر ہم پرو کرتے ہیں کہ دونوں اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے آپٹیملٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میری سولوشن آپٹیمل رہتی ہے اور بلکہ بعض کیسز میں اس کی کاسٹ اور بھی کم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے وہ ہفمن کے کیس میں دیکھا کہ وہاں پہ جب میں نے یاد ہے ایکس اور بی اور سی اور وائی کو انٹرچینج کیا تو ایکچولی کاسٹ کم ہو گئی تھی یقیناً آپ ایسی صورت میں تو بالکل کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا الگردوں تو میرے سے بھی بہتر ہے کیونکہ نہ صرف تم آپٹمل سولوشن دے رہے ہو بلکہ کاسٹ بھی اس کی تم نے اور کم کر دی یعنی کہ آپ ویو سے اور بہتر دے دی خیر ابھی تک تو سمپلی یہ بات میں نے کی ہے کہ اس اے سیٹ میں سے ایک کو نکال کے دوسرے کو ڈال دیا اب اے تو آ گیا اب بقیہ جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں وہ کیسے میں شو کروں کہ جو بقیہ سیٹ بنتا ہے A ون اس میں ڈالنے کی بنا پر اس کے جو بقیہ ممبرز ہیں وہ بھی آپ سلوشن کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں اس کی خاطر اب میں انڈکشن استعمال کروں گا یہ کاروائی میں نے ہفمن کوڈنگ میں بھی کی تھی وہاں پہ بھی میں نے ایک لحاظ سے انڈکٹیولی شو کیا تھا کہ اگر میں این مائنس ون کے لیے آپٹیملی بنا لوں اور اس سے پھر میں شو کروں کہ این کی سلوشن بھی آپٹیمل ہے تو میں نے یہ چیز پروف کر دی In the case of n ایل یا جیسے کہ ہفمن کوڈ میں تھا n message, اور یہاں پہ n میری solution جو ہے وہ ہے. اب اس انڈکشن کو بھی دیکھ لیجیے اور ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ انڈکشن کچھ اس قسم کی نہیں ہے جیسے کہ آپ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے کی, لیے استعمال کرتے تھے یا وہ سیریز کی سمپروو کرنے کے لیے لیکن انڈکشن کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ کرتے آپ کیا ہیں آپ شو یہ کرتے ہیں کہ اگر n-1 ون تک کاروائی صحیح ہے یا آپٹیمل ہے اور اس سے این والے ایلیمنٹ کی سولوشن بن جاتی ہے اور میں دکھاتا ہوں کہ وہ بنتی ہے تو آپ پروو کر دیتے ہیں کہ جو چیز آپٹمل تھی این مائنس کے لیے وہ این کے لیے بھی آپٹیمل ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح میں n-1 سے این تک چلا جاتا ہوں یہ کاروائی اب ہم اس کیس میں کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو greedy strategy applied to activity scheduling problem claim the greedy algorithm gives an optimal solution to the activity scheduling problem یہ اب وہ پورا claim ہے and the proof is by induction on the number of activities for the basis case if there are no activities then the greedy algorithm is trivially optimal اب یہ بیس کیس تو میرے خیال میں فوراً آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اور بے شک لیکچر ہال ہے لیکن کوئی مانگ ہی نہیں رہا اس لیکچر ہال کو لیکچر کے لیے تو پھر دیر از نتھنگ ٹو ڈو اور اس کیس میں تو واقعی گریڈیڈم جو ہے وہ ٹریبل ہے کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو چننے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی ایکٹیویٹی ہے تو اسی کو اسکیڈول کر دو اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی کلیش ہو خیر فار دا انڈکشن اسٹیپ لیٹس گریڈیڈ از آپ آن اینی سیٹ of ایکٹیویٹیز آف سائز اسٹرکٹلی اسمالر دین ایس اینڈ وی پروو دا ریزلٹ فار ایس اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ میرا ایس جو سیٹ ہے اس میں وہ این ایکٹیویٹیز شامل ہیں اور ان کو میں نے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں اے سے لے کے اے این اب میں یہ کرتا ہوں انڈکشن کے لیے کہ میں ایک سیٹ لیتا ہوں اور اس سیٹ کو میں کہتا ہوں کہ اس کا سائز جو ہے وہ ان سے کم ہوگا یعنی کہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے سائز آف ایس جو ہے اس سے کم ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ایک کم ہے یا دو کم ہے بس کم ہے میں یہ شو کروں گا کہ اگر میں اس سیٹ کے لیے جو کہ ایس سے چھوٹا ہے آپٹیبل سولوشن بنا لوں تو اس سے میں پروو کروں گا ریزلٹ فور ایس اور اگر میں یہ کر پاتا ہوں تو پھر میرا کلیم جو ہے فور آل ایکٹیویٹی وہ شروع ہو جائے گا لیٹ ایس پرائم بی دا سیٹ آف ایکٹیویٹیز دیٹ a1 ناٹ انٹرفیئر یہ جو s پرائم سیٹ ایک میں نے بنایا ہے اس میں میں s میں سے ایکٹیویٹیز لیتا ہوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ ai از اے ممبر آف s such that si آئی از گریٹر اور اکول ٹو میں نے کیا میں نے ایک سیٹ بنایا جو کہ ایس سے چھوٹا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ ان میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں جو کہ A1 ون کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے اور اس میں A1 ون جو ہے اس کا فنش ٹائم ایف ون ہے اور فرض کریں وہ سب سے کم ہے اب یہ بات کہ ایس پرائم کا سائز کیا ہے یقیناً وہ ایس سے کم ہے کیونکہ اس میں میں دیکھیے A1 کو نہیں شامل کر رہا اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کو میں شامل کرتا ہوں اور اس کی بنا پر نہ صرف اس کا سائز چھوٹا ہے بلکہ اس میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں AI ان سب کا سٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ F1 کے برابر یا بڑا ہے اب دیکھیے اس کو لے کے میں کیا کرتا ہوں اینی solution for S پرائم کین بی میڈ انٹو اے سولوشن فار S بائی سمپلی ایڈنگ ایکٹیویٹی اے ون اینڈ وائس ورسا ایکٹیویٹی اے ون از ان پریویس کلین اچھا اب یہ ذرا غور طلب بات ہے ایس پرائم آپ ایک سیٹ بنائیں جس میں آپ ایکٹیویٹیز ڈالیں اور اس میں اے ون کو نہ ڈالیں لیکن اس میں جتنی ایکٹیویٹیز ڈالیں اس میں شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ اے ون کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتی یہاں اب آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے بے شک جو مرضی چننا ہے چنیں وہ بے شک آپس میں بھی نان انٹرفیئرنگ ہو لیکن جو بھی چنیں ان میں سے کوئی بھی اے ون کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے ایس پرائم جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہوگا اور وہ اے ون سے کلیش بھی نہیں کریں گی تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ نے ایک سیٹ بنایا جس میں اے ون کو شامل نہیں کیا میں آپ کا سیٹ لیتا ہوں اور اس میں اے ون کو ایڈ کر دیتا ہوں ریپلس نہیں کرتا آپ کہ کسی ایکس کو نکال کے میں ریپلیس بھی کر سکتا ہوں یا میں اس کو ایڈ بھی کر سکتا ہوں اب جو میں نے ابھی کاروائی کی تھی وہ اے کے ساتھ ایک لحاظ سے یہ اے اور ایس پرائم اصل میں اب ایک ہی ہو گئے کہ آپ مجھے کوئی سلوشن دیں جس میں اے ون شامل نہیں اور یہ بھی آپ مجھے بتاتے ہیں کہ جو سلوشن آپ نے ایس پرائم مجھے دی ان میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اے کے ساتھ کلش بھی نہیں کرتی تو ابھی ابھی جو میں نے کاروائی کی تھی وہ اے کے ساتھ وہ کیا تھی کہ اس میں سے جو اسمالس یا فنش ٹائم کے حساب سے جو سب سے پہلے تھا وہ یاد ہے ایکس اس کو میں نے نکال دیا تھا اور اے ون ڈال دیا تھا اور جب میں نے اے ون کو ڈالا تو اب یہ سولوشن فور ایس بن گئی کیونکہ دیکھیے ایس جو ہے اس میں A1 شامل ہے آپ نے مجھے آپٹیمل سولوشن دی میں نے اس میں سے ایکس نکال کے اے ڈال کے میں نے بھی آپٹیمل اسکیج بنا دیا اور یہ ابھی میں نے کلیم کیا ہے کہ آپ کے سیٹ میں اور میرے سیٹ میں نمبر جو ہیں وہ برابر ہیں اور میرے سیٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیونکہ اے کا ٹائم جو ہے وہ تو ایکس سے بھی کم ہوگا اور میرا سیٹ جو ہے اس میں اے شامل ہے اور اب یہ بات کہ اٹ فالوز دیٹ ٹو پروڈیوس این آپٹیمل اسکیجل For the overall problem, we should first schedule A1 and then append the optimal schedule for S'. prime But by induction, since size of S' prime is less than the size of S, this is exactly what the greedy algorithm does. Shaiy'd you think I'm showing something here. یہ انڈکشن میں نے بڑے عجیب طریقے سے استعمال کی ہے لیکن دیکھیے میں نے میتھمیٹکلی واضح کر دیا کہ میں نے کاروائی کی کیا ہے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے ایک سیٹ دیں اے جس میں اے نہیں ہے تو میں اس میں سے ایکس نکالتا ہوں اور اگر ایکس جو آپ نے چنا ہے جس کا فنش ٹائم سب سے کم ہے وہ اے ون نہیں ہے تو میں اس کو اے سے ریپلیس کر دیتا ہوں کیونکہ اے کا ٹائم جو ہے وہ ایکس سے کم ہے جس کے بنا پر آپ کا سیٹ اور میرا سیٹ جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں اور میرا آپٹیمل ہو جاتا ہے انڈکشن ایک لحاظ سے یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سیٹ بنائیں اور اس میں میں کسی چیز کو ایڈ کر دوں تو یہ جو آخری سٹیپ تھا کہ اگر آپ ایس پرائم بنائیں اور اس میں میں اے ون کو فرض کریں ایڈ کر دوں یا اے ون کو میں پہلے لگاؤں اور اس کے بعد آپ کی جو سولوشن ہے اس کو میں لگا دوں اور اگر آپ کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ a1 کے ساتھ بالکل کلش نہیں کرتا تو یقیناً میں نے ایک لحاظ سے ایک چھوٹے سیٹ کے ساتھ ایک چیز کو اپینڈ کر کے فائنل سولوشن نکال دی یہ وہ انڈکشن ہے اور کلیم یہ تھا کہ گریڈی ایلگریدم جو پہلے کو چنتا ہے سورٹڈ آرڈر میں اس بنا پہ واقع جو فائنل ریزلٹ نکلتا ہے وہ آپٹیمل ہے یہ چیز اب پروو ہو گئی خیر ایسے پروف آپ بعد میں بھی دیکھیں گے جس میں لگے گا تو چلاکی لیکن ذرا سا غور کریں گے تو واضح ہو جائے گی بات کہ یہ چلاکی نہیں میتھمیٹکلی ساؤنڈ ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو ایک اور مثال دکھاؤں گا یہ الگریدمس جو ہیں یہ آپ کتاب میں ضرور پڑھیے تاکہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ زیادہ واضح ہو جائیں کتابی پروف کو دیکھ کے اگلی دفعہ ہم ایک نیا ٹاپک دیکھیں گے گریڈی الگریدم کے حوالے سے تب تک خدا حافظ